الحمدللہ الحمد للہ وکرفاسلام الراہدین آباد اب ہم آتے ہیں چوتھا مسئلہ چار مسائل جن کا سیکھنا واجب پہلا کیا تھا علم نمبر دو عمل اور نمبر تین دعوت چوتھا مسئلہ ہے صبر صبر صبر صبر ارل اگاسی چوتھا مسئلہ ہے کیا مطلب علم اب دعوت کی راہ میں جب انسان قدم اٹھائے گا تو لازمی چیز ہے اس میں صبر کرنے کی ضرورت آئے گی تکلیف دی جائے گی برا بھلا کہا جائے گا طرح طرح سے ایزائیں پہنچیں گی اگر آدمی صبر کا دامن چھوڑ دے تو کبھی دعوت کا کام کر نہیں سکتا تو تینوں مسائل جس سے پہلے گزرے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تینوں مسائل جو گزرے ہیں کون علم عمل اور دعوت یہاں تو مصنف رحمت اللہ علیہ سے بھی کریں کہ دعوت کے کام میں دعوت کے کام میں کیا صبر بلکہ دعوت کے کام میں صبر تو وہی ہے میں کہتا ہوں یہ تینوں مسائل جو بھی سیکھے گئے علم عمل اور تینوں میں صبر کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے میں کتنے صبر کی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے علم حاصل کرنے میں بڑی صبر کی ضرورت ہے عمل میں بھی اگر علم حاصل کرنے میں آخر تکلیفیں تو آئیں گی نا علم حاصل کرنے میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں جو مشکلات آئیں ان میں صبر کریں نمبر دو علم کے بعد آدمی عمل کرے گا تو عمل میں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی خاص طور اس زمانے میں نمبر تین دعوت کے میدان میں جب دعوت دے گا تیسرا تیسرے مسئلے پر عمل کرے گا تو اس کے اندر صبر کی ضرورت پڑتی اسی لیے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کے کام میں دعوت کی راہ میں जितनी भी जितनी भी और जितनी भी किस्म की तकलीफें आए इंसान उसको क्या करे बर्दाश्त करे सब्र की तीन किस्में हैं या आप यू समझें कि ہاں صبر کی تین قسمیں ہوں گی ایک ہے صبر سبر صبر سبر الفتاحا نمبر دو صبر عن ماسیا صبر عن ماسیا نمبر تین الصبر اصر البلا والآفات یا ول اللبلا بلا اول ہو گئی نا کیا مطلب پہلے صبر اللہ طاعت اللہ سب پہلی قسم صبر کی جو ہے صبر اللہ طاعت اللہ اس کا مطلب یہ کہ انسان اللہ تعالی اور اس کے نبی وسلم کی اطاعت و فرما برداری جب کرنے لگ کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے اعتاط و فرما برداری فرائض کی ادائیگی سنن کی ادائیگی اللہ اس کے رسول کے اطاعت اطی اللہ واطی رسول پر عمر کرنے کی بنا پر جتنی بھی تکلیفیں اور دشواریاں برداشت کر آئیں سب پر انسان صبر کرے اور اللہ اس کے رسول کے اعتبار و فرما برداری کا دامن نہ چھوڑے اس کو کہا جائے صبر اللہ،, اللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسلامی احکام پر عمل کرنے میں جتنی بھی دقتیں آئیں جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ صبر کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری اور دین اور شریعت کی رسی ہاتھوں سے نہ جائے کتنی بھی تکلیف ہو آپ صبر سے ڈٹے رہیں اس پر قائم رہیں ہمت کریں اس کو کہا تھا صبر ال پاط اللہ نب مثلاً آپ لوگ جانتے ہیں یہ سہابیک رام جب ایمان لاتے حضرت بلال کو لے لے بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے لائے غلام تھے ان کا آقا پھر مکے کے اور لوگ اکٹھا اچھا ہو کے ان کو مارتے پیٹتے سدائیں دیتے اور کیا کہتے ہیں؟ اسلام سے بعد آ جاؤ اسلام چھوڑ دو یہ کہتے نہیں آخر میں کیا راستہ اپنایا کپڑے اتار لیتے اور مکے کے تپتے ہوئے پتریلی زمین پر ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے گسیٹ دیتے لیکن ان کی زبان سے کیا نکلتا احد احد نہیں ایک ہی اللہ ہے لاتا سب ہم نے انکار الا اللہ, اللہ یہ سب لا طاعت اللہ حضرت عمار ان کے باپ ان کے والد یاسر ماں تینوں جب مسلمان ہو گئے تو غریب لوگ مکے والے تکلیف دے رہے ستاتے ہیں ان کو مارتے ہیں بس یہی کہ ہاں اسلام سے بعد آ جاؤ کتنی تکلیفیں دی جائیں ہاتھ پیر باندھ دیتے اونٹوں سے گھسیٹتے ڈنڈے مارتے کوڑے مارتے جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی تھیں ایک دن تینوں کو باہر نکال کے گھر سے راستے میں کھڑے کر کے تینوں کو مار رہے تھے سمیہ امار باپ یا سے ذرا سوچو اتنے بڑے مکے میں کوئی ایک انسان نہیں تھا جو آ کر کے کوئی کہے کہ اس عورت کو مار رہے ہو یعنی سمیا ماں کو بھی مار دیتے چلو آدمی مردوں کو مارتا سمجھ عورتوں پر نہیں رحم کرتا تھا مرد کو اس قدر مار رہے تھے کہ بس اوقات تو ایسا بھی کرتے کہتے تھے سمیہ کو بیچ نٹا دیتے اور دو اونٹ لا کر کے آپ کھڑا کر دیتے اور دونوں اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں میں سی بات کر کے ایک ٹانگ میں حضرت سمیا کا ہاں دونوں ہاتھ اور دوسرے میں ٹانگ اور پھر باندھتے اور چند نوجوان اس اونٹ کو مارتے کی بھاگے اور چند نوجوان اس دوسرے اونٹ کو اونٹ بھاگتے تھے اور دونوں کے درمیان کنکے رہ جاتی تھی کھینچ جاتی تھی بالکل ایک عورت ذات پر اتنا ظلم کر رہے تھے نبی علیہ سرا گزرے ایک مرتبہ اور تینوں کو تکلیف دے رہے تھے اللہ رسول دیکھے اللہ بھی چیز ہے جب ان لوگوں نے اللہ رسول کو دیکھا تو کچھ دعاؤں کی اپیل کی لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا اس بیرو یا آلیہسر یہ ہے سبرال اس بیرو یا آلیہ سر ان کو مل جا آلیہ یعنی یاسر بی بی سمیا اور بیٹے امر تم تینوں صبر سے کام کرو صبر کرو جتنی بھی تکلیف دے رہے ہیں اس پر صبر کرو لیکن ان کو مل جنا چونکہ تم تینوں کا ٹھکانا اللہ نے جنت بنا رکھا ہے اتنا جب سن لیا اتنا سن لینے کے بعد کہ تینوں کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو گیا سمیہ بھی یاسر بھی عورت عمار تینوں نے صبر سے کام لیا اسی چیز کا نام ہے صبر اللہ تعالیٰ اس طرح سے صاحب کرام کو جو تکلیف دی گئی اسی تکلیف کو برداشت کرنا اور نبی لہٰذام کا فرمان لا تشرک باللہ وہ ان کو تلتا تمہیں کاٹ کر کے بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں ایمان کے خاطر تو جب بھی ایمان پر رہنا گرچہ سے تمہاری بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں اور واقعی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہی سبر طاعت اللہ سبر طاعت اللہ ہی ہمارے اندر آتا ہے تبھی حقیقت میں ایمان کا مزہ ملتا ہے تبھی ایمان کا مزہ ملتا ہے جب تک یہ جذبہ نہ ہو جائے صبر فا طاعت اللہ کا جذبہ نہ ہو کبھی ایمان کا مزہ نہیں ملتا اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ رسول کی حدیث صحیح ہے فلا کن من کن نصیح وجد بہند تین چیزیں جس کلمہ گو میں پائی جاتی ہیں وہی اصل میں ایمان کا مزہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے یہی چیز یہی آج مفقود ہو گئی اس لیے ایمان کا مزہ نہیں یہ پہلی شرط ہے کہ ایمان تین چیزیں جس انسان میں پائی جائیں گی اس کو پھر اسلام کا مزہ ملے گا ٹھیک آئے گا ذائقہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں اس کو مزہ ملے گا تین چیزیں کون نمبر ایک من کان اللہ اور رسول آپ بھلے ہی میمان جس شخص کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے یہ پہلی چیز ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی دل میں ہو یہ پہلی شرط ہے اور یہی چیز جب انسان کو مل جاتی ہے یہی چیز جب مل جاتی ہے یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت جب غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر او شو کو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جان تو دے دیتا ہے لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نمبر دو من احب ابدن لا یوحب ہو اللہ من احب اللہ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنا دنیاوی مفاد دنیاوی چیزیں نہیں ہو اور یہ بھی بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے انسان من احب ابدن لا جو الا للہ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو محبت سے اس لیے کرتا ہے کہ اس کی محبت میں اللہ تعالی کی رضا خوشن ہوتی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کیوں دنیا میں جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ رشتے ناطے اور قرابتاری کی, کی بات ہوتی ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو قوم اور برادری کا ہوتا ہے ہوتی ہے کسی سے محبت فطری محبت کسی سے محبت ہوتی ہے کہ ہمارا وطن ہے آپ اتنی دور ہیں ابھی پتہ چل جائے کہاں کہ ایک آدمی تمہارے شہر کیا ملک ہے تو ملک کا نام سن کر کے دل محبت پیدا ہو جاتی ہے کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو کبھی اس کے کچھ احسانات ہوتے ہیں اس نے کچھ احسان کیا ہے اس لیے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے لیکن جب انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً محبت عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے فوراً محبت عداوت میں تبدیل ہو گئی کیوں محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی بلکہ محبت ہی صرف دنیا بھی کی اسی لیے آج تجربہ کر لیں آپ کا ایک رشتے دار آپ اس کو تو سے کہا ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے آپ دے رہے ہیں خوب گنگاہتا ہے آپ کا خوب گنگاتا ہے لیکن اور آپ سے بڑی محبت آپ فائدہ بھی اتنا محبت کبھی اولاد سے بھی زیادہ محبت کا ادار کرے گا لیکن آپ کے حالات اچھے نہ ہوں یا آپ دیکھتے ہیں کہ جس رشتہ دار کتنی مدد کرتے تھے اب اپنے پیر پر اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے اس لیے اب بھی اس, اس کی مدد کرنے کے بجائے کیا کریں کسی دوسرے کی بس سی درہ دیکھیں پچاس سالہ محبت جو ہے چونکہ اس کی وجہ سے تھی احسان کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو پچیس سال کی جو محبت تھی اداوت اور نفرت میں اب جہاں بیٹھے گا شکایت کرتا ہو یہ سب کیوں ہوتا ہے اور تجربی کی بتا دیکھ لیں یہ صرف چونکہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی لیکن جب محبت اللہ کے لیے ہوگی اللہ کے لیے ہوگی تو انسان اس وقت جو ہے وہ آپ دیتے ہیں جب بھی محبت کرے گا اگر وہ یہ محبت کرتا ہاں یہ رشتہ دار ہے اور رشتہ داروں سے محبت جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے شیر رحمی کرنا ضروری ہے اگر یہ نیت ہوتی اس کی یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی کہ رشتے داروں سے محبت صرف کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اگر اللہ کے لیے اس کی محبت ہوتی تو آپ اپنا لین دین بند کر دیتے تو کبھی محبت میں فرق نہ آتا اس لیے ساری محبتیں اس لیے اللہ کو سننے کیا ارشا جب رہی امین نائے نبی رہے تھوڑا شام کو امام بخاری ادب المفت نقل کرتے ہیں کئی ہی چیزیں اس میں ایک چیز ہے رہی لمن ہے فرمایا محمد آپ منشت آپ جس سے چاہے محبت کر لیں مفار کو لیکن ایک دن تو جدا ہو جاتے بھی. دیکھا آپ نے انسان جب اللہ کے لیے محبت کرے گا تو اس سے کچھ تکلیف بھی پہنچے گی تو نفرت میں تبدیل نہیں ہوگی سمجھے نا اسی یہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے لیکن اس کا مقام عمر تو بہت بڑا کیا منحب اللہ جب بھی کسی سے محبت ہو تو اس لیے محبت کی کیا ہے وہ آپ اس سے محبت کریں بھائی مومن ہے دیندار ہیں لیکن پتا چل گیا یہ تو ہمارے ملک کا نہیں ہے پھر کیا ہوگی ہو گئی وہ بس محبت تھی اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا ہم وطن ہے لیکن جیسے پتا چلا ہمارا ہم وطن نہیں اللہ اکبر ساری محبت کا ہو گئی وہ اداوت ہو گئی نمبر تین جو خاص طور سے بھی بیان کرنا تھا بھی کہ اللہ اس کے رسول ایمان کا مزہ کب ملتا ہے جب سب اراپا اللہ ہو ایمان کا مزا نے میں نے حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر سمیہ کے قصہ بتایا اب ذرا دیکھو اللہ تم نے کیا ہے چاہیے نا کہ انسمن کاری ہے فلکف رے کاما کر سنار اللہ نے جب اس کو اسلام و تڑحید سے نوازا کفر و شرک سے نکال لیا ہے تب دوبارہ کفر و شرک میں جانا آگ میں جل کر راک ہو جانا تو گوارہ ہو لیکن آپ دوبارہ کفر اختیار کرنا اس کو گوارہ نہ ہو یعنی اسلام تو فر... اسلام نام ہی اتات و فرم اللہ کے تحت و فرما برداری اسلام پر قائم رہنا اس کو اتنا اس کے نزدیک اہمیت ہو کہ اللہ صفا میں ان کو تلتا اور خورتا تمہیں کاٹ کر کے بوٹیاں بوٹیاں کر دیا جب بھی اسلام نہیں چھوڑنا اللہ صفا یہ ایمان آ گیا تو واقعی پھر صبر اللہ طاعت اللہ کا یہ جذبہ ہو گیا پھر ڈرا دیکھو ایمان کا مزہ ملے گا آج اطاعت کا فرما برداری کا دین پر چلنے کا جو مزہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سب طاعت اللہ ختم ہو گیا ذرا سا تکلیف ہو جائے نمازیں ہم چھوڑ دیں معمولی سے معاملہ ہو بات ہو جائے دین سے ہم ہٹ جائیں على طاعت اللہ یعنی اللہ اور اس کے رسول وسلم کے اطاعت و فرما برداری شریعت کی پابن بھی جتنی بھی تکلیفیں آئیں ہر تکلیف کو برداشت کر کے دن بتتے رہے نا یہ صبر کی پہلی قسم صبر اعلیٰ تعطلہ اللہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر تعط اللہ کا جذبہ پیدا کریں باقی انشاءاللہ شاء